اور اس لیے کہ جان لے وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر آمان لائیں تو جھگ جائیں اس کے لیے ان کے دل اور بے شک اللہ آمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے